اور عالم صغہ مبالغے کا سگا ہے بہت جاننے والا اس لیے صورت حدیت کے اندر اس کا سراہت اللہ تعالیٰ نے یوں کیا یا عالم وا یا سما وما یا اور جو فی ہا سورت حدیت آیات نمبر چار میں کہ اللہ تعالیٰ ہے تو عرش پر مستوی لیکن زمین کے اندر جو کچھ ہے یا جو کچھ اس میں داخل ہوتا ہے یا جو کچھ اس سے نکلتا ہے ہر چیز پر اللہ رب العالمین کا نظر ہے یا عالمات سرور اور مات وال تمہاری خفیہ اور ظاہر ان تمام چیزوں کو وہ جانتا ہے کہیں فرما اللہ علان خالق بہول لطیف الخبیر کیا وہ جانتے نہیں ہیں جو اس نے پیدا کیا ہے یقیناً وہ باریک دن خبردار ہیں؟ ملک حیات نمبر چودہ میں ذکر کیا اس نے وہ اسقان عرب کرلم کے دن نے جا خلیفہ اور جب فرمایا آپ کے رب نے فرشتوں سے یقینا میں بنانے والا ہوں زمین میں خلیفہ پالو کہا انہوں نے اتوجا رفیہ کیا بناتا ہے تو زمین میں وہ سفیہ جو فساد کرے گا اس میں وہ یسف الما بہائے گا خون و نور ہم نصب ہو بیان, بیان کرتے ہیں بے ہم آپ کے تعریف پاکزگی کے ساتھ وہ نقدس لگا اور پاکزگی بیان کرتے ہیں تیرے لیے ہم تصبیح بھی پڑھتے ہیں تعریف بھی کرتے ہیں اور تقدیس بھی کرتے ہیں خالص تیرے لی کالا فرما اللہ تعالیٰ نے ان ما لا تعلمون یقیناً میں جانتا ہوں جو تم نے جانتے ہو اللہ سبحانہ ہو تعالیٰ نے جب زمین بنایا اسمان بنایا تو اب زمین اسمان اور پھر اس کے اندر بہت ساری چیزیں پیدا کیے اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے اور اپنے توحید کے نظام کو چلانے کے لیے آدم علیہ السلاۃ والسلام کی تخلیق کا ذکر کیا کہ زمین پر میں ایک خلیفہ بناتا ہوں یہاں پر یہ بات ذہن میں رکھو بعض لوگ کہتے فرشتوں سے مشورہ کیا ہے اللہ تعالیٰ کسی کے مشورے کا محتاج نہیں ہے یہ ان کے سامنے اس کا تذکیر کیا ہے کہ میں نے زمین پر ایک بندے کو پیدا کرنا ہے خلیفہ بنانا ہے تو انہوں نے اس کا ذکر کیا کہ اے اللہ تیرے عبادت میں ہم نے کوئی کثر نہیں چھوڑا ہے ہم تو تیرے بندگی میں مصروف ہیں پھر انہوں نے یہ جو بات کہی ہے حت جانوی ہاں ما یوتھ سے اس میں یہاں دو قول ہے فرشتوں کو کیا معلوم تھا کہ وہ فساد کرے گا خون بہائے گا یہاں ایک انہوں نے خلیف سے استقبال کیا ہے کہ خلیفہ کہتے ہیں جانشین کو تو جانشین جب ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے ہوتے ہیں اگلا جب مرے گا نہیں تو دوسرے کو سیٹ نہیں ملے گی تو سیٹ کے لیے یعنی خلافت کے لیے لازمی ہے کہ پہلا والا مر جائے تو دوسرے کو خلافت ملے گی نشین بننے کے اس لفظ سے انہوں نے استدلال کیا بعض مفسرین نے یہ لکھا ہے بعض نے کہا ہے کہ زمین پر جنات کے مسکن ہونے کی وجہ سے زمین پر انسانوں سے پہلے جنات رہا کرتے تھے اور ان کے اندر یہ خون خرابے کا مسئلہ جاری تھا ایک دوسرے کو مارنا قتل کرنا ملائک نے جب اس معاملے کو دیکھا تو اس سے استدلال کیا اور دوسرا مسئلہ اس میں یہ ہے کہ اپنے تعریف بیان کرنا خود سے تو یہ فرشتوں کے لیے جائز ہے کیونکہ ان کے اندر تکبر ہے ہی نہیں لا تکبروں ان میں اپنے تعریف کی وجہ سے کوئی تکبر پیدا نہیں ہوتا ہے لہذا ان کے لیے اپنا تفدیش بیان کرنا جائز ہے جس طرح انبیاء علیہ السلام اپنے دعوت کے میدان میں جو دعوت پیش کرتے ہیں اس کے بارے میں اپنے اعمال کا اظہار کرتے ہیں او بول آبدین پہلے میں خود عبادت کرنے والا ہوں جو میں تمہیں دعوت دیتا ہوں اس پر خود میں عامل اللہ رب العالمین نے فرمایا ان میں خوب جانتا ہوں وہ جو تم نہیں جانتے اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جب ملائک نہیں جانتے ہیں جو اللہ کے مقربین مخلوق ہے تو کسی اور کو کیا علم ہوگا آدم علیہ والسلام کو پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو کچھ کلمات سکھائے اس کا ذکر کیا وہ سکھلائے مانا اللہ نے آدم علیہ والسلام کو نام کل سب سما پھر پیش کیا ان ناموں کا رشتوں پر مکانا خبر دو مجھے ان چزو کی کے ان کن تم, اگر تم سچے ہوا یہاں اس سے کل سے مراد یہ نہیں کہ کائنات کے تمام نام جیسے کہ بازی حکوموں نے اس سے استدلال کیا آدم علیہ السلام کو کل چیزوں کا علم تو ہمارے نبی کو نہیں ہوگا یہاں کل استغراقی نہیں ہے بلکہ یہاں کل عرفی ہے عرفی جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے قرآن میں آیا ہے ہر کے اوپر اس پرندے کے ٹکڑے کو رکھو تو کیا ابراہیم علیہ السلام نے دنیا کے سارے پہاڑوں پر ان چار پرندوں کے گوشت کو تقسیم کیا تھا نہیں اس سے مراد وہی پہاڑ ہے جو ان کے قرب جوار میں تھے جو اللہ نے ان کو بتایا تھا یہاں پر آدم علیہ السلاۃ والسلام کا نام آیا کہ آدم علیہ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے اسما کا علم دیا اور قرآن کریم میں انبیاء علیہ السلاۃ والسلام کے نام بہت کثرت سے نہیں آئے ہیں بلکہ چند نام آئے ہیں ستائیس نام قرآن کریم میں انبیاء علیہ السلاۃ السلام کے موجود ہے ستائیس آدم علیہ سلاۃ السلام کو اللہ رب العالمین نے مدد سے بنایا اور زمین کے جیسا کہ آدیش سے ثابت ہے ہر حصے کا کچھ حصہ اس میں شامل کیا ہے اس لیے عدم علیہ السلام کے اولاد میں رنگ کے اعتبار سے عادت کے اعتبار سے زمین کے تمام حصوں کا کچھ نہ کچھ انسانوں میں حصہ موجود ہے سفید ہے کالے رنگ کے ہیں گندمی رنگ کے ہیں پھر طبیعتوں میں بھی جیسے زمین کی طبیعت سخت نرم یہ تمام طبیعتیں انسانوں میں بھی ہے عدم علیہ السلام کے اولاد میں آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد وہ اللہ نے ان کو تعلیم دی یہ دلیل ہے کہ جب آدم علیہ السلط اسلام اللہ کے تعلیم کا محتاج ہے تو ان کے اولاد میں کون ہوگا جو اللہ کے تعلیم کا محتاج نہیں ہوگا تمام انبیاء اللہ تعالیٰ کے تعلیم کے محتاج فرمایا کہ تعلیم دی اس کو ناموں کا کلحا سب کے سب جیسے میں نے بتایا کہ یہ کل سمراٹ استکرا کے نہیں ہے قرآن کریم میں آگے ہم پڑھیں گے نا یہ تفصیل الشعین قرآن کریم تمام چیزوں کی تفصیل ہے کل شعین نہیں قرآن کریم دنیا کے ہر چیز کی تفصیل تو ہی بتائے گا قرآن تو ہدایت کی کتاب ہے وہ تو وہ باتیں بتائے گا جس کا تعلق جنت میں جانے سے ہو جانب سے بچنے کے ہو دنیاوی امور کتنے ایسے ہوں گے جو قرآن کریم اس کا ذکر نہیں کرے گا جب کہ قرآن کہتے ہیں تفصیل کل شہر تو کل سمراٹ یہاں پل استکرا نہیں ہے بلکہ اور فری ہے جب فرشتوں پر یہ نام پیش کیے پکانا پھر میرا بےمائے بے ہاں کن تم صادقین ہمیں خبر دو ان ناموں کا اگر ہو تم اپنے اس دعوے میں ٹھیک ہو جو تم نے دعوی کیا تھا تو وہ ہمیں بتا دو یہاں صدق صادقین کا معنی یہ نہیں کہ صادقین کے معنی کاذبین ہوتے ہیں یعنی اس کے مقابل میں قاضی بھی ہوگا نئی خطا کزب کے مقابلے میں خطا صدق کے مقابلے میں خطا بھی ہوتے تو اگر تم اپنے اس بات میں رساں پر ہو معنی صحیح ہو تو اب جو یہ امتحان ہے اس کو پار کرو پاس کرو پیپر جواب دے دو انہوں نے جواب میں کہا کالو سبحا لا علم لنا علم الم تنا کہا انہوں نے پاک ہے تو سبحان ہر قسم کے عیب سے پاک ہے ہر اعتبار سے ترلی پاکی ہے لا علم لنا نہیں ہمیں علم ہمیں کوئی علم نہیں علامہ اللہ ترام اگر کو جو تُو نے ہمیں سکھلایا انکان تلالیم الحکیم یقیناً تو ہی جاننے والا حکمت والا ہے حکم تیرے پاس ہے علم تیرے پاس ہے تیرے ہر چیز میں حکمت ہے ہم نہیں جانتے اور یہ دلیل ہے کہ کائنات میں کسی کے پاس بے علم نہیں ہے مگر اتنا ہے جتنا اللہ نے ان کو سکھایا ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اتنا علم ہے جتنا اللہ نے ان کو سکھایا کسی کے پاس علم نہیں ہے شبحان اس کے بعد اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلۃ السلام سے خطاب کیا آدم فرمائے اللہ تعالی نے اے آدم بتا دے ان کو ان کے نام فلم فس جب بتا دیے ان کو بے اسماحیم ان کے نام عالم فرما عالم اک الغم کیا نہیں کہا تھا میں نے تمہیں اِن عالم و یقیناً میں جانتا ہوں غیب السماوات سماوات چھپے باتیں آسمانوں اور زمین کے وہ عالم ماں تبدور ما تم تک تمون جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو جو تم چھپاتے ہو اللہ رب العالمین نے آدم علیہ سلاۃ والسلام کو ان ناموں کا حکم دیا کہ ان کو بتا دو اب اس سے مراد صرف نام بتانا مقصود نہیں ہے یہ چیزیں یہ اس کا نام ہے نہیں یہ اس کا فائدہ ہے اب فرشتوں کو ان چیزوں کے نام یا ان کے فوائد وہ تو تب حاصل ہوتے جب وہ دنیا میں کھانے پینے رہنے سہنے کے جو طریقے ہوتے ہیں انسانوں کے لیے وہ ان کے استعمال میں لائے تو یہ تو ان کو ضرورت ہی نہیں ہے یہ تو آدم علیہ السلت کی ضرورت کی چیزیں تھے انہوں نے ذکر کیا کہ یہ چیزیں یہ اس کا فائدہ ہے اس میں پھر علماء نے مختلف اقوال ذکر کیے ہیں کہ اس امراض کون سے اشیاء ہے کیا چیزیں بعض نے کہا ہے خلافت کے اشیاء لوہا ہے اس کو اللہ کے دین کے لیے کیسے استعمال کیا جاتا ہے باز خوراک کی اشیاء ہے ان چیزوں کا ذکر کیا ہے کہ جو جو ضرورت کی چیزیں تھیں وہ آدم علیہ السلاۃ والسلام نے ان کو بتا دی یہ چیزیں یہ اس کا نام یہ اس کا فائدہ ہے اور پھر اللہ رب العالمین نے اپنے لیے یہ خاص کیا ہے کہ زمین اسمان میں علم غیب صرف اور صرف میرے پاس غیب السماوات سماوات والے رد کیا ان لوگوں پر جو اللہ کے ماں سیوا کسی اور کے لیے غیر کا علم رکھنے کا عقیدہ رکھتے ہیں اور وہ آ لما تم دور ما کن تم تک تمون جو تم چھپاتے ہو ظاہر کرنا تمہارا اور مخفی کرنا تمہارا وہ سب کچھ میرے علم میں ہے تم تک تمون میں ایک شیطان کی طرح اشارہ کیا ہے جو تم میں چپے ہیں نفاق والا فرشتوں کے مجلس میں رہنے والا حاسد معاشیت کرنے والا وہ میں جانتا ہوں تمہارے علم میں نہیں ہے اب دیکھو یہاں کتنے سری بات ہے کہ شیطان فرشتوں کے مجلس میں ہے اور فرشتوں کو معلوم نہیں ہے کہ یہ ابلیس ہے اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں عبداللہ بن نبئی ہے نمازی پہ پڑھ رہا ہے اسلام کے تمام امور بجالا رہے ہیں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معلوم نہیں ہے کہ یہ منافق ہے ابدی جانمی ہے تو یہ کتنا سرین مسئلہ ہے کہ وہاں فرشتوں کو اپنے مجلس کا علم نہیں ہے یہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے مجلس کا علم نہیں ہے اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہما کن تم تک تمو کلائے ابلیس اور جب کہا ہم نے فرشتوں سے سجدہ کرو تم آدم نے سلاۃسلام کو فسو فجدہ فس کیا انہوں نے اللہ ابلیس سوائے ابلیس کے ابا اس نے انکار کیا اس تک وہ کافروں میں سے سجدہ یہ سجدہ جب جانے کو بھی کہتے جس کو انہینا کہتے سر کو مٹی زمین پر رکھنے کو بھی سجدہ کہتے ہیں شریعت میں تو ہمارا یہ سجدہ ہے اعلیٰ سب آتے سات ہڈیوں پر ہم کرتے ہیں ماتا رکھتے ہیں ناک کے ساتھ زمین پر دونوں ہتیلی دونوں گھٹنے اور دونوں پنجے خطرہ پقدم یہ سجدہ انہنا کے طور پر تعظیمی طور پر پہلے شریعتوں میں جائز تھا یہ واقعہ بھی اس کی دلیل ہے اور یوسف علیہ السلات وسلام کے سامنے جیسے کہ اس کے واقعہ میں ہم پڑھیں گے اللہ نے چاہا کہ ان نے رائے تو میں نے دیکھا ہے کہ گیارہ تارے اور ایک سورج اور ایک چاند وہ سب کے سب رائے تو ہم لی سا آشرا, یہ سب کے سب یہ ساجدین مجھے سجدہ کر رہے ہیں اور پھر یہ سجدہ انہوں نے آملن کر کے دکھایا یعنی یہ تعظیم کا رخ رک جا رکو کر لینا سیدھا کر لینا یہ ان شریعتوں میں جائز تھا لیکن ہماری شریعت نے اس کو حرام قرار دیا ہے اس لیے کہ ہماری نبی کے بعد بعد میں کوئی اور نبی آنے والا نہیں تھا تو شرک کے تمام دروازے اس نے بند کر دیے جیسے کسی بخاری کے حدیث میں ہے نبی علیہ السلط کے سامنے صاب کرام نے ذکر کیا تھا کہ سرداروں کے سامنے یہ مشرقین جگ جاتے ہیں ہم نے دیکھا پارس والے روم والے تو ہم نے محسوس کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو زیادہ اس اسلائق نبی علیہ سلاۃ والسلام نے اس سے منع کیا اور دوسری روایت میں فرمایا کہ اگر سجدہ کسی غیر کے لیے جائز ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ اپنے خاون کے سامنے وہ سجدہ کرے لیکن سجدہ اللہ کے مان کسی کے لیے جائز نہیں ہے بلکہ ایک روایت میں ہے نبی علیہ سلط السلام نے ایک صحابی کو دیکھا کہ سلام کے وقت وہ جک گئے بھی کر رہے تھے ساتھ میں جک گئے نبی علیہ السلام نے منع کیا کہ سیدھا ہو کے سلام کرو مسافیہ کرو ہاتھ میں لاؤ اور ساتھ میں سر نہیں جھکانا. یہ سر صرف اللہ کے سامنے ہے تو یہاں پر سجدہ اللہ کا امر ہے وہ آدم علیہ السلام کے لیے نہیں ہے اللہ کے لیے ہے جس طرح بیت اللہ کی طرف چہرہ کر کے بیت اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں تو یہ سجدہ ہم بیت اللہ کو نہیں کر رہے بیت اللہ کی طرف کر رہے حقیقت میں یہ سجدہ ہم کر کس کے لیے اللہ کے لیے اللہ نے ہم کو بتایا کہ کس طرف چھہرہ کر کے سجدہ کرو یہاں پر بے حکم ہوئی ہے کہ آدم علیہ السلط کے طرف چھیرا کر کے سجدہ کرو تو فرشتوں ملائک نے سجدہ کیا سوائے پلیس کے اور اس کے کاموں کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ابا وسطرا وہ من نکل نمبر ایک اس نے انکار کیا نمبر دو اس نے تقبر کی نمبر تین وہ اللہ کے علم میں تھا کہ یہ کافر ہے یہاں کانا کے دو معنی علماء, علماء نے ذکر کیے ایک سیروریت کے معنی میں ہے یعنی سارا من کافر ہو گیا وہ اور دوسرا ماضی کے معنی میں ہے کہ فی علم اللہ من کافی وہ اللہ کے علم میں تھا کہ یہ کافر ہے اللہ نے اس کو صرف ظاہر کر دیا تو اللہ رب العالمین نے یہاں استخلاف کا آدم علیہ السلام کے استخلاف کا مسئلہ ذکر کیا اس کو اللہ نے خلیفہ بنایا پھر اس کو فرشتوں پر علم کے ذریعے سے فوقیت دی وعلم آدم الاسماء اور یہاں سے علماء نے علم کی فوقیت کا استدلال بھی کیا ہے کہ ملائک پر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جن چیزوں کی وجہ سے فوقیت دی ہے اس میں سے ایک وجہ علم ہے علم اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے علم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو فوقیت دے دیا اس کے بعد اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلط وال اور اس کے جوڑے کو جنت میں داخل ہونے کا حکم دے دیا جب تمہارے لیے مسکن ہے رہنے کی جگہ ہے فرمایا وہ کن نہ آیا کم اسکن اور ہم نے کہا ہے کم رہو ہم تکا آپ اور آپ کے جوڑا دی الجنت ہے جنت میں وکلا اور کھاؤ تم دونوں منہاؤ اسے رگتن کرا وانی کے ساتھ ہے تو مت قریب جانا ہاں شجرتا اس درخت کے پت گونا ہو جاؤ گے تم ظالموں سے عزت دینے کے بعد اور فوقیت دینے کے بعد اللہ سبحان و تعالیٰ نے آدم علیہ سلاۃ السلام اور اس کے دیوی ہو سلاۃ السلام کو جنت میں رہنے کا حکم دے دیا اور ساتھ میں کچھ قید لگایا کاؤں اور پیو جہاں سے تمہارے مرضی ہے البتہ ولاقربہ شہجانہ اس درخت کے قریب نہیں جا رہا ہے سلاد وسلام اللہ رب العالمین کے نیامت میں داخل ہوتا ہے اور اس کو ہر طرف اللہ رب العالمین نے کھانے اور پینے اور رہنے کی اجازت دے دی ہے صرف یہاں ایک درخت کا قید لگایا اس درخت کے قریب نہیں جا رہے ہیں شیتانا بس پسلا دیا ان دونوں کو شیطان میں انہا اس سے باقی جو ہم بس نکالا ان دونوں کو مما کا نفی نکالا ان دونوں کو اس سے کہتے وہ اس میں مارا آرام کی جگہ سے راحت کی جگہ سے وہ ہم نے کہا احبطو باز اتر جاؤ یہاں سے بعض تمہارے بعد کے لیے دشمن ہوں گے تمہاری زمین میں مستفر ہوں چکانا ہے و متا اور فائدہ اٹھانا ہے لکین ایک وقت تک آدم نے صلاحت واللام کو جب اللہ رب العالمین نے فوکیت دے دیا شیطان نے حسب کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ عظمت کیوں دی اس حسد کے نتیجے میں اس نے آدم السلاط السلام کے ساتھ دشمنی شروع کی اور یہاں پر فازل رحمد الشیطان شیطان نے پسلا ہے زلل کہتے ہیں کسی کہ جس طرح ہم رستے پر جاتے ہیں کسی چیز پر پاؤں آ جائے اور انسان پسل جائے جان بجھ کے بندہ پسلتا نہیں ہے پسل گیا تو شیطان نے پسلایا ان دونوں کو تو میں اس کی تفصیل ہم پڑھیں گے کہ شیطان نے فوس و الشیطان شیطان نے ان دونوں کو وسوسا دیا وقا سما اور دونوں کے سامنے قسم اٹھایا ان نے لکما رینا شہین میں تم دونوں کے گری ناصح بن کر آیا اس وسوسے کے بارے میں مختلف اقوال علماء کے کہ یہ کیسے لایا اس کو یہ تو جنت سے نکالا گیا تھا بعد میں چلا گیا دروازے سے وسوسہ دیا بعض اسرائیلی روایت میں ہے کہ سام کے منہ میں جنت میں داخل ہو گیا لیکن ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے بلکہ قرآن کریم کے تناظر میں جب انسان غور کرتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ یہاں مخاطبے کے سرے ہیں مخاطب کے سرے کے ساتھ وہ ہم کلام ہیں تو معلوم ہوا کہ جب یہ نکالا جا رہا تھا آدم علیہ السلام السلام سے اس کو جدا کیا جا رہا تھا اسی وقت اس نے مخاطبہ کیا ہے اور یہ بات ان کو بتا دیا ہے کہ میں تمہاری بطور یہ بات کرتا ہوں کہ اس درخت میں سے کانا ہے اس لیے کہ دو سبب ہیں اس کے کانے کے بعد دو فائدے مرتب ہوں گے یا تم انتقا ملک دونوں فرشتے بن جاؤ گے اور فرشتے جب بن جاؤ گے تو فرشتوں کی صفت قرآن پر نے بیان کی ہے لا لایا ما امر اللہ لا سون اللہ ما امر اللہ اللہ رب العالمین کی نافرمانی فرشتے نہیں کرتے بلکہ بلائیباد مکرم وہ اللہ کے معزز بندے وہ یس علون اما اللہ جو ان کو حکم دیتے وہ کر گزرتے تو آدم علیہ الصلاۃ السلام نے ایک تو اس لفظ کے ساتھ کہ جب ہم فرشتے بن جائیں گے تو کتنی اعلیٰ بات ہے گناہ کے خطرے سے بھی ہم بچ جائیں آؤ تکو نام الخاردین یا تم اس میں ہمیشہ رہو گے آراب میں اس کی تفصیل اس وجہ سے اور تیسری بات یہ کہ اس میں تو آدم علیہ السلۃ کے ایمان کا عظیم مرتبہ ہے کہ جب شیطان نے قسم کھایا تو آدم علیہ السلاۃ نے اس کی قسم پر اتنا اعتبار کیا کہ اللہ کے ذات پر کون جھوٹا قسم اٹھائے گا کیونکہ تو پہلا مرحلہ ہے نا کہ اللہ کے ذات پر شیطان جھوٹا قسم اٹھاتا ہے تو اس پر آدم علیہ السلامۃ السلام کو مغالطہ ہو گیا ایک تو یہ کہ اللہ کے قربت کا لالچ ہے کہ اگر یہ ہم کہا لیتے ہیں تو ہم مستقل جنت میں رہیں گے تو جنت کے لیے تو ہم محنت کر رہے سارا دوسرا یہ کہ ہم ملائک فرشتے بن جائیں گے تو اللہ کی معصیت سے مستقل بچ جائیں گے تیسری بات یہ کہ اللہ کے ذات پر اتنا یقین بروسا اور اللہ کے بارے میں اتنا خوف کہ اللہ کے ذات پر کوئی جھوٹا قسم نہیں اٹھا سکے تو ان تین وجوہات کے بنیاد پر اور تیسری وجہ یہ کہ جو اللہ رب العالمین نے منع کیا ہے اس میں یہ شبہ موجود ہے کہ یہ جس قسم کے درخت کا ذکر ہے یہ درخت متعین ہے اس خاص درخت سے منع کیا ہے بلکہ اس کے جن سے منع نہیں کیا ہے جس ہم کہیں کہ تم نے گندم نہیں کھانا ہے یا جس ہم کہیں کہ اس انار سے نہیں کھانا ہے یعنی کہ انار کو کھانا ہی نہیں ہے تو یہ درخت متعین ہے پل متعین ہے اور میں نے یہاں سے نہیں وہاں سے کہا ہے یہ چاروں اقوال علماء نے ذکر کیا ہے اس کے مسوا بھی مختلف اقوال ہیں تو اس سے آدم علیہ السلام کی معافیت ثابت نہیں ہوتا ہے بلکہ اس میں خلاف اولا کہہ سکتے ہیں اعلی مرتبے کے لوگوں کے لیے اس قسم کے اعمال کو اعلیٰ درجے سے کم درجے کے اعمال جب کہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ اس سے بھی بچا جائے لیکن یہ عمل اس سے ہو گیا اللہ نے اس کے مقدر میں لکھ دیا تھا تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اب تم یہاں سے اتر جاؤ جب بدو باز وز نلون بعض تمہارے بعضوں کے لیے دشمن ہوں گے اب یہاں ایک معنی تو یہ کہ تمہارے باز بازوں کے لیے معنی آدم علیہ السلام کی اولاد میں بازے بازو کے لیے دشمن ہوں گے دوسرا معنی یہ کہ تمہارے بعض باز بازوں کے لیے دشمن ہوں گے تو معنی شیطان اور انسان ان کے آپس میں دشمنی چلے گی تو پھر شیطان نے آگے انسانوں میں اپنا گروہ بنا لیا للت کا خزن نہ میں نے شیطان نے کہا تھا میں تیرے بندوں میں سے ایک جماعت اپنے لیے بناؤں گا تو بنا لیا اور ساتھ میں فرمایا کہ وہ لم فلا اور جو مستقر ان متا تمہارے لیے زمین میں ٹکانا ہے اور فائدہ اٹھانا ہے ایک وقت مقرر تک اس میں اشارہ دے دیا کہ اس جنت میں تمہیں واپس لٹا دوں گا وہاں صرف ایک وقت مقرر تک رہنا ہے متا مستقر اور متا رہائش کی جگہ اور متا فائدے کی چیزیں ایک وقت اور یہ تمام باتیں اس بات کی دلیل ہیں کہ دنیا کے جتنے بھی چیزیں ہیں یہ انتہائی عارضی ہے اس کو متا قرار دیے گیا متاح متا دنیا کے ہر چیز کو کہا جاتا ہے کیونکہ دنیا کی چیز سے انسان عارضی فائدہ اٹھاتے ہیں مستقل فائدہ نہیں ہے اس میں ابدا ہمیشہ کے لیے اور جیسے کہ حدیث میں پہ آتا ہے نبی رسلات والسلام نے فرمایا کہ بہترین متا مر اتم سالح صالح دیدار بیوی ہے وہ بھی دنیا کے پہلے کی چیز ہے لیکن عارضی ہے مستقل نہیں ہے اس کے بعد جو زندگی آنے والی وہ مستقل ہے قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے ظلم کے اسباب ذکر کیے ہیں چھبیس اسباب ہیں ظلم کے حق کو پٹانا یعنی چھپا لینا اس کو ظلم کہا ہے صرف کو ظلم کہا ہے شریعت کے مسئلے کو تبدیل کرنا یہ ظلم ہے اللہ تعالی کے گھروں سے مسجدوں سے لوگوں کو روکنا اس کو ظلم کہا ہے سجد اللہ جب اس ناموں پر مشتمل ہے ظلم اس میں سے ایک خلاف اولا جس کو اشتہادی غلطی آپ کہہ رہے ہیں اس کو بھی ظلم کے دائرے میں ڈالا ہے تو یہاں آدمل علیہ و اسلام سے خلاف اولا عمل ہوا ہے اس لیے فرما کے بتکون میرے ظالمی لیکن اس کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ کا فضل اور کرم اس کی ایمان کے وجہ سے آدم رب آدم رب بس متوجہ اللہ تعالیٰ مانا میرا بانی کہ اللہ تعالیٰ نے تواب الرمیم یقیناً وہ بہت ہی توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا ہے وہ کلمات کیا ہیں تو آرام پایا تیئیس میں ہم پڑھیں گے ربنا غلط اب یہاں پر جو لوگوں نے بہت بڑی غلطی کی ہے کہ آدم علیہ السلام سلام نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگی ایک ضعیف اور موزوں عوائد سے استدلال کرتے ہوئے جس کو امام زہبی احمد اللہ علیہ نے امام حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اور دیگر علماء نے اپنی کتابوں میں لکھنے کے بعد اس کو ضعیف قرار دیا ہے اور موضوع قرار دیا ہے اور قرآن کریم کے صریح آیات کے خلاف ہے کیونکہ اللہ کے کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی صحیح حدیث قرآن کے مخالف نہیں آ رہے قرآن اور حدیث یہ دونوں وحی ہے اور وہیں ٹکراؤ نہیں ہوتا ہے وہ مکان عرب کو کہنا سیا ارب بولتا نہیں ہے کہ پہلے کچھ بتایا نبی کو پھر بعد میں کچھ اور بتایا نسیان انسان کے لیے ہوتا ہے اللہ تعالی کے لیے نسیان نہیں ہے تو جب اللہ کے لیے نسیان نہیں ہے تو پھر قرآن اور حدیث میں ٹکراؤ نہیں ہو سکتے وہ روایت موزوں روایت ہے بلکہ علماء دیوبند نے بھی ان کو موضوع لکھا ہے مولانا محمد طواہر نے رحمت اللہ علیہ اس نے اپنی کتاب ضیاء النور میں اس کو نقل کیا اور اس کو موضوع لکھا ہے اور ضعیف لکھا ہے یہ جو وسیلے والے روایت تھے یہ ضعیف ہے موضوع ہے ضیاء النور مولانا محمد طاہر کی کتاب ہے جو ردب دہات پر ہے اور بھی بہت سارے علماء نے اس کو ضعیف لکھا ہے اور یہ جو مشہور کتاب ہے فضل اعمال فضل اعمال کے اندر اس روایت کو لکھا ہے اور لکھنے کے بعد عربی میں اس کو لکھا ہے کہ یہ روایت علماء کے نزدیک ضہیل ہے لیکن اس عربی کا اردو میں ترجمہ نہیں کیا ہے تاکہ کسی کو پتہ ہی نہ چلے جو کہ یہ خیانت ہے اور عقیدے کا مسئلہ ہے عقیدے میں تو علماء احنام نے بھی لکھا ہے کہ خبر احاد عقیدے میں نہیں چلتا ہے صحیح روایت ہو لیکن خبر احاد ہو جب تک متواتر نہ ہو تو عقیدے میں نہیں چلتا ہے تو یہاں موزوں روایت کو عقیدے میں گسڑ دیا اس کے لیے تاہید کے طور پر ایک اور روایت کو پیش کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لولا لما خلقت الخلاق یہ نبی اگر آپ نہ ہوتے تو سارا کائنات پیدا نہ ہوتا وہ روایت تو اپنی جگہ پر موزور روایت ہے تو موزور عوایت کو ایک اور موزور عوایت کے لیے وہ کیا دلیل بنے گا گندگی کو گندگی سے دھونے والے بات ہو جائے گی اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالی نے تلقی کا ذکر کیا یہ آدم علیہ سلاۃ والسلام کو اللہ رب العالمین نے وحی کی تلقی بانا وحی الفا اور یہاں پر علماء نے بعض علماء نے یہاں پر عصمت الانبیاء کا مسئلہ بھی لکھا ہے کہ انبیاء علیہ السلاۃ والسلام گناہوں سے پاک ہوتے ہیں اس میں بہت طویل بحث ہے علماء مفسرین نے بہت کچھ اس بارے میں لکھا ہے نمبر ایک انبیاء علیہ سلاۃ والسلام قبائر سے پاک ہوتے ہیں نبوت سے پہلے ہو یا نبوت کے بعد نمبر دو انبیاء علیہ السلام السلام سغائر سے بھی پاک ہوتے ہیں نبوت سے پہلے ہو یا نبوت کے بعد نمبر تین نبوت سے پہلے شوائر ان سے نہیں ہوتے نبوت کے بعد ہو سکتے ہیں لیکن اس کو اجتہادی غلطی میں داخل کریں گے جس طرح ایک مستحد سے غلطی ہو جاتی ہے اور پھر بھی اس کے لیے اجر ہوتا ہے تو اس اعتبار سے اس کو مانیں گے اور پھر اس میں بہت طویل علماء کرام نے دلائل دونوں جانب سے جمع کیے ہیں اور ایک قول علماء کا یہ ہے کہ امبیا صلاحت السلام معصوم ان الخط ہے نبوت سے پہلے بھی نبوت کے بعد اور جہاں جہاں قرآن کریم میں ان کے لیے ایسے الفاظ استعمال ہوئے ہیں جیسے کہ یہاں ہم نے پڑھ لیا فتح کو نظوالمی تو اس کے لیے انہوں نے تعویل کی ہے علمان کہ یہاں ظلم کا کیا معنی ہوگا ظلم سے مراد اشتہادی غلطی لہذا وہ گناہ میں داخل نہیں ہوگا یا انبیاء علیہ السلاۃ والسلام کے دعاؤں کا ذکر ربا ظلمنا آدم علیہ ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام کا مسا السلۃ والسلام کا واقعہ علیہ السلام نے بندے کو قتل کر دیا اور ابراہیم علیہ السلاۃ نے کہا کہ سلا کات اور قرآن کریم کا بلف آل ہوں کبیر ہوں اس بڑے بت نے باقی چھوٹے بتوں کو توڑا ہے ان تمام کا جواب نے دیا ہے یہ گناہ میں داخل نہیں ہے اس کے جوابات موجود ہیں پہلے دلیل علماء نے یہ لکھا ہے کہ جو فاتحہ میں ہم پڑھتے ہیں سرات المستقیم سرات آنام ہم تو یہ انام تال کون ہے سب سے پہلے ہم ہیں تو جب ہم ان کے رستے کا انتخاب اللہ سے مانگتے ہیں تو یہ کیسے ہو سکتے کہ وہ مجرم ہے وہ آسی ہے نہیں وہ مجرم اور آسی نہیں ہے لہذا وہ تمام قسم کے گناہوں سے پاک ہے اور پھر قرآن کریم کے بہت سارے دلائل جس میں اللہ سبار تعالی نے انبیاء علیہ سلاۃ السلام کی عظمت کا ذکر کیا ہے کہ وہ گناہوں سے پاک ہے کیونکہ غیر الموزود سے ان کا اجتناب ذکر ہوا ہے کہ یہ لوگ ان میں داخل نہیں ہیں اسی طرح وہ جو صورت حجرات کی آیات ہم پڑھتے ہیں ان جاکم کمفا سے ان بطبئی تو ہر نبی اپنے قوم کے لیے دائی ہے نا ہر نبی اپنے قوم کے لیے دائی ہے تو اس کے اوپر فاسق کا اطلاق تو نہیں ہوگا تو ہر قسم کی فصل سے وہ پاک ہے اس کے بعد کو ہر امتی نے تسلیم کرنا ہے اور شک بھی نہیں کریں گے ان تو تمام تتو اطلاط رسول یہاں مطلق اطاعت کا حکم ہے کہ اس کے بات کو ماننا ہے تو اگر اس کے بات کو ہم مانیں گے اور اس سے معصیت ثابت ہوگی تو کیا وہ مانیں گے نہیں یہ جو علماء نے دلیل ملی کا ہے کہ لہذا نبی سے غلطی نہیں ہوتی ہے یا عطا عمر اللہ و تنسران کو سکم اس حکم میں نبی بھی تو داخل ہے تو کیا وہ لوگوں کو اچائی کا حکم دے گا اور خود اچائی نہیں کرے گا برائی سے اپنے آپ کو نہیں بچائے گا اس میں سب سے پہلے تو وہ خود ہے لہٰذا ہر قسم معاشیت سے وہ اپنے آپ کو بچائے گا اور جیسے کہ وہ لندن مصطفی علاقیات قرآن کریم میں ذکر کی یہ ہمارے چنے ہوئے لوگ ہیں تو چنے ہوئے لوگوں کو کیسے کہیں گے کہ یہ معاشی ہے مجرم میں ان سے گناہ ہوتے ہیں بعض علماء نے اپنا موقع ذکر کیا ہے کہ سگائر ان سے ثابت ہو جاتے ہیں اور وہ استخبار کے ساتھ ختم ہوتے ہیں ضرور نہ ہو اس آیات کے تحت دو علماء نے لکھا ہے کہ مومن کے جماعت وہ سب سے پہلے انبیاء کی جماعت ہے کہ اس میں انہوں نے شیطان کی کوئی بات نہیں مانی لہذا وہ انبیاء علیہ سرات و جو ہے وہ گناہوں سے پاک ہے قرآن کریم میں توبے کا جو لفظ ہے یہ مادہ اللہ تعالی نے ستائیس ستاسی مقام پر استعمال کیا ہے لفظ توبہ اور مختلف کے ساتھ اس کا ذکر آئے گا ستاسی اور پھر اللہ رب العالمین نے یہاں پر فرمایا کہ اللہ سبحانہ ہو تعالی تواب ہے تواب مبالغے کے ساتھ الرحیم رحیم مبالغے کے ساتھ انتہائی توبہ قبول کرنے والا انتہائی میرا باغ اور پھر اس کی تفصیل احادیث میں بہت زیادہ موجود ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں کے توبے پر کتنا خوش ہوتا ہے بار بار ترغیب دیتا ہے توبو بور اللہ تو بور اللہ اللہ کی طرف رجوع کرو وہ مشہور عزیث جس میں نبی علیہ السلام والسلام نے فرمایا کہ ایک شخص سہارا میں سفر کر رہا ہے اس کا کھانا پینا اس کے سواری پر ہے اور اتنے میں سواری اس سے غائب ہو جاتی ہے اب وہ دیکھتے ہیں کہ میرے لیے اس سواری کے بغیر یہاں سے چلنا محال ہے میں جا نہیں سکتا ہوں بلکہ موت ہے تو آپ نے کی کے نیچے کہیں سائے میں وہ ٹیک لگاتا ہے اتنے میں وہ انکیٹ بند کر کے یعنی سو جاتا ہے نیند آ جاتی ہے اس کو دیکھتے ہیں کہ اس کی سواری پلٹ کر آئی ہے اس کا کھانا اور پینا اس کے اوپر موجود ہے خوشی کے مارے وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رام ہوں شی بخاری مسلم مشہور حدیث اس, اس شخص نے جو توبے پر یہ شخص جو اپنے گمی ہوئی چیز پر خوش ہو گئے فرما اس سے زیادہ اللہ تعالی بندے کے توبے پر خوش ہوتا ہے اب یہ کتنے عظیم بات ہیں اور وہ حدیث جو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر تم اللہ فرماتے تم میرے طرف چل کر آتے ہو تمہیں دوڑ کر آتا ہوں یعنی تم صحیح کرو گے تم ان کرو گے میں صحیح کروں گا ہر بھی لطن کے الفاظ استعمال کیا ہے. میں دوڑ کر تیرے پاس آتا ہوں اور سی مسلم کی روایت میں ہے کہ اللہ تعالی رات کو دونوں ہاتھوں کو پھیلاتا ہے کہ وہ دن کو گناہ کرنے والوں آؤ میں تمہیں معاف کرتا ہوں اور دن کو اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیلاتا ہے اور فرماتے رات کو گناہ کرنے والوں آؤ میں تمہیں دن کو معاف کرتا ہوں کیونکہ اللہ رب العالمین کو توبہ بہت پسند ہے کہ بندہ اللہ کی طرف پلٹ آئے توبہ کرے تو اس لیے فرمایا کہ وہ جمیعن کہا ہم نے اتر سے جمی سب کے سب فہم بس اگر آئے تمہارے پاس میرے طرف سے نے میرے طرف سے ہدایت ہوں، تب آف اور جس نے پیروی کی ہدایا میری ہدایت کی فلا کو پناہ ریم ہوگا کوئی خوف ان پر ولا ان یا وہ غمگین ہوں گے یہاں ایک بٹو دوسرے مرتبہ اللہ نے ذکر کیا تو اس کا ایک اسکار تو یہ کہ جب اللہ رب العالمین نے آدم علیہ صلاحت والسلام کے اوپر رحمت کر دی دیتا علیہ تو پھر یہ شبہ پیدا ہو رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے تو اس کی وجہ سے اس کو جنت سے نکالا تھا تو ہو سکتے اب نیچے اتارنے کا فیصلہ اللہ نے واپس کر دیا اسے اس کو معاف کر دیا فرمایا نہیں یہ فیصلہ اپنی جگہ ہے یہ اب زمین پر جانا پڑے گا اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک تدبیر بنایا ہے ایک نظام بنایا ہے تو اسے فرمایا بولنا تو مینہ جمیہ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے نعمت کا ایک سلسلہ شروع کیا پیمایات نقم ہو دن میرے طرف سے جب تمہارے پاس ہدایت آئے یہ دلیل ہے کہ ہدایت وہ ہے جو من نے بلّہ ہے اللہ کی طرف سے کسی کا زمین پر مسئلے بنانا اور اس کو ہدایت کہنا یہ کوئی دلیل نہیں ہو سکتا بلکہ دلیل ہدایت کی وہ ہے ہدایت وہ ہے جس کی دلیل یہ ہو کہ وہ اللہ کی طرف سے ہو پمنتا خدایاں فلاخوں بنا لے مولان جہاں زنون جس نے اس ہدایت کے پیروی کی تو اب وہ خوف اور غم سے بچ جائے گا خوف اور غم میں کیا فرق ہے مانو یہ کہ ایک چیز ہے جو تمہیں ناپسند ہے اور وہ تمہارے اوپر گزر جائے گا تو اس کو ہزن کہتے ہیں غم نا پوت ہو جانا کسی کا مال دولت کا لٹ جانا ایک ایسی چیز جو تیرے نفس کو ناپسند ہے وہ تیرے اوپر گزر جائے تو اس کو ہزن کہتے ہیں غم. اور ایک ایسی چیز ہے جو تمہیں ہے تو ناپسند لیکن اس کے آنے کا تم پر خطرہ ہے تو اس کو کہتے ہیں خوف گزر گیا ہے تو وہ ہزن ہے آنے والا ہے تو وہ خوف ہے بس یہ دونوں فرق معمولی ہے اس میں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو ہدایت کی پیروی کرے گا تو کیا اس کے اوپر خوف اور غم نہیں ہوگا نہیں خوف اور غم تو دنیا کے اعتبار سے ان پر سب سے زیادہ ہوتے ہیں اللہ فرماتے ضرور میں ازماؤں گا تمہیں خوف کے ساتھ بھی اور غم کے ساتھ بھی اور خود ہماری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کتنے خوف زدہ ہو چکے کتنے بار ہو بخاری کی روایت میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدنی کی طرف ہجرت کی تو رات کو پریشان تھے دشمن کا خطرہ تھا کہ کوئی میرے اوپر حملہ نہ کر دے تو نبی علیہ السلام نے اس کا اظہار کیا کاش کوئی ساتھی ہو جو دروازے پر پیرا دے اور میں آرام سے سو جاؤں تو اتنے میں سعد رضی اللہ تما ہوں اپنے تلوار کے ساتھ اور اپنے اسلحے کے ساتھ آئے تو اس کی آواز کو نبی علیہ السلام نے سنا اور اس نے آواز دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں دروازے پر آیا ہوں میرے دل میں یہ بات آئی کہیں کہ اللہ کے نبی پر رات کو کوئی حملہ نہ کر دیں تو نبی علیہ السلۃ والسلام بہت خوش ہوئے گئے اور فرمایا کہ میرے ماں باپ کچھ پر قربان ہو یہ بہت عظمت کی لقب ہے جو اللہ کے نبی, نبی کو دیا جو کلمات ہے یہ خوف ہے نا اور حزن وہ مشہور ادیث ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بچے ابراہیم کو جب اس کا روح نکل رہا ہے اس کا روح جب جدا ہو رہا ہے اس کے بدن سے اس وقت نبی علیہ السلّۃ وسلم کی گود میں ہے وہ اتنی لدرا کہ کیا ابراہیم اللّہ محض ابراہیم تیرے جدائی پر ہم رمگین ہیں تو غم کا اور خوف کا آنا یہ امبیا پر بھی ہیں صالحین پر بھی ہیں دنیا میں لیکن آخرت میں اس سے وہ محفوظ ہے تو یہ اعتبار آخرت کے لحاظ سے ہے کہ آخرت میں فلاں و بنا للا سنون و لدین اکبر ہو قتل بھی آیا تنا خواب اللہ خالدون وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور جھٹلایا ہمارے آیتوں کو یہ لوگ جانمی ہیں اس میں ہمیشہ رہیں گے یہاں پر مانا ہے کہ ودین کبرو و قبضر بھی آیا اتنا آلے ہی ان لوگوں کے اوپر غم رہے گا ان لوگوں کے اوپر خوف رہے گا کیونکہ قیامت میں یہ دونوں چیزیں ان کے اوپر ہیں غم کیا ہے گزری ہوئی چیز کا غم ہے نا جیسے کہ ہم نے غم کا معنی کر لیا وزن کا تو کیا غم کریں گے یا لے تنخم اور رسول سبیلا کاش کے ہم رسول کی پیروی کر دیں یہ غم ہے نا اور اب بنا افریج نام اللہ ہم کو جانم سے نکالو اگر پھر ہم نے ایسا کیے تو ہم ظالم ہوں گے رب بنا امت تنس نت نے وہ اہجے تنس نتے نے پافنا بے نکلنے کا کوئی رستہ ہے کہ ہم دوبارہ نیک مال کر کے آ جائیں تو یہاں پر فرمایا کہ ایمان والوں پر خوف اور غم نہیں ہوگا جو ہدایت کی پیروی کریں گے لیکن آخرت میں خوف اور غم میں ہوگا دنیا میں یہ دونوں چیزیں ان پر کافروں سے بھی زیادہ ہوتی ہے اور کافروں کے اوپر دنیا میں جو خوف اور غم ہے اور آخرت میں مستقل ہے ان کے اوپر خوف اس اعتبار سے ہے کہ جو عذاب ان پر جاری ہے عذاب ان کے اوپر بڑھتا جا رہا ہے اور مستقل ہے ختم ہونے والا نہیں ہے اور غم اس بات کا ہے کہ کاش جو ہمارے ہاتھوں سے زندگی نکل گئی ہے دنیا کے اگر وہ ہمارے ہاتھوں میں دوبارہ آ جائے تو ہم نیک عمل کریں گے اسی کو اوپر کریں گے کہ دنیا میں ہم کو اللہ تعالی اٹھا دے تو ہم نیک عمل کریں گے زندار بن جائیں گے یا بنے گمیا اے بنی اسرائیل یار کرو تو میرے نیامت کو جو انعام کی میں نے تم پر پورا کروں گا ڈرو تم حب یہاں سے اللہ رب العالمین بنی اسرائیل کے انعامات کا ذکر فرماتے ہیں اور ان سے خطاب ہو رہے ہیں ایسے خطاب قرآن کریم میں چار مقام پر آیا ہے یا اپنی اسرائیل اللہ تعالیٰ نے نعمتوں کا ذکر کیا میں نے تم پر انعامات کیے تم میں انبیاء تم میں بادشاہ بنائے جب تم مسا اللہ کے اور دیگر نبیوں کے تابع رہیں ان کی زندگیوں میں تو ہم نے تم کو کتنے نعمتیں دی ہیں یہ خطاب ہو رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مدینے کی صورت ہے نا صورت بقرہ اور اس سے مراد ہے اہل کتاب کو ان کے ابا و اجزا یاد کرنا کیونکہ اب تو یہ نعمتیں ان سے منتقل ہو گئی نا امتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف قرآن کی نزول کے وقت تو ان نعمتوں سے وہ محروم ہو گئے تھے کیونکہ جب انہوں نے شرک کیا بنی اسرائیل نے جب شرک کیا تو اللہ نب العالمین نے ان کے اوپر بڑے بڑے ظالم بادشاہوں کو مسلط کر کے اور ان کی قوت اور طاقت کو رون ڈالا نصف و نابود کیا تو یہاں جو خطاب ہو رہا ہے یہ بنی اسرائیل کے خطاب مدینے میں یہود نسارا کے مخاطبے کے ساتھ تو ہیں لیکن یہاں جو نعمتوں کا ذکر ہے یہ ان کے بڑوں کے نعمتوں کا ذکر ہے کہ تم یاد کرو اللہ تعالیٰ نے تمہارے بڑوں پر جتنے بھی آمدیں کیے ہیں ان میں انبیاء بنائے ان میں رسول بھیجے ان میں بادشاہ مقرر کیے تو لہذا تم میرے وعدوں پر قائم ہو جاؤ تو میں تمہارے ساتھ جو وعدے کیے ان پر قائم اور مجھ سے ڈرو مجھ سے رحم خوف پیدا کرو اللہ تعالیٰ کا خوف اس کی اللہ رب العالمین نے دعوت دی ہے پرانی کریم نے کہ اللہ رب العالمین سے ڈر جاؤ اللہ کا خوف جو ہے اس میں کامیابی ہے نجات ہے اس میں جیسا کہ آگے ہم صورت معاہدہ میں پڑھیں گے آیات نمبر بارہ میں کہ اللہ رب العالمین نے ان سے وعدہ لیا تھا لئی نقم تم اسرات واتن کا ان سے وعدہ لیا نا کہ میرے نبیوں پر ایمان لانا نماز کا قیام کرنا زکات دینا اس پر تم قائم رہو گے تو میں تمہارے گناہوں کو بھی معام کر دوں گا تمہیں جنت میں بھی داخل کر دوں گا لیکن تم میں سے جس نے بھی اس کا کفر کیا تو وہ سیدھے رستے سے بیٹک جائے گا پھر نعمتوں کا وعدہ ختم ہو جائے گا یہاں پر اللہ رب العالمین نے ان عامات کا تذکرہ کیا اللہ کے ساتھ یہ وعدے وہ کر چکے تھے کہ ہم تیرے توحید پر قائم رہیں گے جب تک وہ توحید پر قائم تھے تو اللہ تعالیٰ اپنے طرف سے رحمتوں پر قائم کریں جب وہ توحید سے ہٹ گئے تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ان سے ختم ہو گیا وہ عامنوں اور ایمان لیاؤ بما ساتھ اس کی انزل تو نازل کیا میں نے مسجد تصدیق کرنے والا ہے لماما اس کتاب کے جو تمہارے پاس ہے ولا اور ولا کابرن اور مت ہو جاؤ تم ککر کرنے والے پہلے اول انکاری مت بنو اول کا فرمبے اس کتاب کے ساتھ بلاشترو بھی آیا جیسا من خلیم اور مت لو تم ان آیاتوں کے ساتھ دنیا کی قیمت توڑا تکون خاص مسرو یہ دوسرا کتاب ایمان لے آؤ یہاں قرآن پر ایمان لانے کی دعوت ہے قرآن پر ایمان لاؤ یہ ایسے کتاب ہے کہ اگر اس کتاب کو نہیں مانو گے تو تمہاری کتاب کی بے نفی ہو جائے گی جس طرح کسی چیز کو ثبوت کے لیے تمہارے پاس دو چیزیں ہو اور وہ لازم ملزوم ہو کہ اگر ایک چیز کی تم نفی کرتے ہو تو دوسری کی خود بخود نفی ہو جائے گی اب تمہارے پاس تمہاری کتابوں کو بطور صدق کہ یہ سچے کتاب ہے تورات رات دو یا انجیت کیا ثبوت ہے کوئی ثبوت نہیں ہے اس لیے کہ وہ تو تم نے اپنے ہاتھوں سے بگال ڈالی ہے اس میں اپنے طرف سے لکھا ہے اس میں سے کچھ نکالا ہے اب اگر تمہارے پاس تو اور انجیل کے لیے کہ یہ اللہ کی کتابیں ہیں اس کے ثبوت کے طور پر کوئی چیز ہے تو وہ قرآن ہے قرآن کہتا ہے کہ ہاں اللہ نے مصا علیہ السلام کو کتاب دیا تھا اللہ تعالی نے عیسیٰ علیہ السلام کو کتاب دیا تھا اللہ تعالی نے داؤد علیہ السلط کو کتاب دیا, دیا تھا یا ابراہیم علیہ السلام کو صحیفہ دیا تھا مسا علیہ السلام کو دیا تھا یہ تو قرآن کہتا ہے نا تو جو چیز تمہاری کتابوں کے یعنی جو کتاب تمہاری کتابوں کے لیے بطور بن سکتا ہے اس کا تم انکار کرو گے تو تمہاری کتابیں خود بخود ضائع ہو جائے گی لہٰذا یہ ایسی کتاب ہے مصدقل ماما کم یہ مصدق ہے اس کی جو تمہارے پاس یہ اس کی تصدیق کرنے والی کتاب ہے اور اس کا انکار مت کرو او اللہ اس لیے کہا کہ تم کتاب ماننے والے ہو تم خود کتاب کے دعوے دار ہو تو جب اس کا تم انکار کرو گے تو گویا اس کا سب سے پہلے منکر کر تم بنو گے پھر تمہارے قدم پر جو بھی تمہارے چھوٹے ہیں کیونکہ علماء مخاطب ہوتے پہلے قوم کے اندر اب علماء جب انکار کرتے ہیں تو عوام خود بخود کر لیتے لہذا تم علماء کی جماعت اس کا اقرار کرو گے اللہ کی کتاب ہے